اللهم امين الصلاه والسلام على سيد لباء والمسلمين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد من الله على المؤمنين اذ باث صفيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويذكرهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وإن كان من قبل لفيدلال المبين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم منا ونلا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقي منور العرش وزينته فجي محمدين وعلى آله وعلى یا اللہ الرحیم السلام علیکم سلام کے بعد میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں اور مدد چاہتا ہوں کہ وہ بات کروں جو اسے نہ پسند ہو اور وہ نہ کروں جو اسے پسند سامی جس جیسے کہ ہم پورف تن ماحول سے گزر رہے ہیں پرف تن سدی سے گزر رہے ہیں تیرہویں صدی میں حق کہنے کی بھی اجازت تھی اور حق پنچلنے کی بھی اجازت تھی فکرا چودری میں حق چلنے پر پابند لگی پابندی اور حق کہنے پر اجازت رہی اس صدی میں حق کہنے کی اجازت ہے حق چلنا تو کہیں دور ہے جو دین عملی طور فرض ہے وہ قولی طور بیان دنوں سے اور جو دین جو مذہب قولی طور حرام ہے وہ عملی طور ہے جہاں سے دیکھو کفری کفر ہے اذان ہے تو کفر ہے یہ جی اللہ کا ذکر ہے تو کفر ہے رسول اللہ کا ذکر ہے تو کفر ہے جس طرح یہ کہہ سبحان اللہ لامنا نہیں یعنی اللہ پاک نہیں بھی کہہ ہے کہ سبحان اللہ تو لامن تو نہیں ہے ہر تو ہے سبحان اللہ یہ ہے لامن نہیں پہلے ملا اور بعد میں ملا اسلح تو اسلام لے کر یار سل اسل تو یہ لا ہر جگہ پتہ نہیں کیسے رچا ہے ہماری گمرائی کہ ہمیں اس میں ذاتی صحیح نہیں آتا ساری دنیا دیکھو تو اللہ اللہ کرتی ہے جب ذات ہمیں نہیں آتا تو دین سے ہمارا کیا ہے اللہ ہے ہے انامتا کو انم تو کہو قفر ہے جہاں حرف چلا جائے مانو تو تبدیل ہو جائے گا اشہد اللہ یہاں اللہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ دواغ خراب ہو گیا ہے ہمارا پتہ نہیں یار سن سن کر بھائی گستاوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کئی سال علم پڑھا ہوں اور کئی سال فوکرا کی صحبت بیٹھا تو فرمایا علم سمجھے دو چیزیں فرمایا مشکل ہے علم کا سمجھنا اور علم پر عمل کرنا بغیر تعلق فقیر کے نصیب نہیں ہوتا یہ بھی سمجھ لو بغیر علم کے دین کی سمجھ نہیں آتی اور بغیر فقیر کے علم سمجھ نہیں آتا ننگا کفر ہے پورے پاکستان میں جب تک فوکرا کے ہاتھ تھے شہور تھا جب علماء کے ہاتھ آئے مارے خاجہ صاحب نے فرمایا مرلا نہیں گئی کار میں تو جانتا ہوں آپ نے یہ کیوں فرمایا بھائی عزید نے یہی فرمایا علمائے فکریوں کی فخر ہے مچھلیوں کے لیے علماء جو آئے اور فقر ہے گانا بھئی حرف اللہ ہے یا اللہ ہے بولو تو صحیح اس سمجھا ہے اللہ اے اللہ اے اے نا تو بولتے کیوں نہیں اللہ اللہ کیوں کرتے ہو اسلا تو السلام علیکم یا رسول اللہ کیوں ہو رسول تو نہیں ہے تو نات آپ کی کہاں کفر کر کہہ گیا تو نات کہاں قبول ہوگی السلاط و السلام علیکر یا رسول اللہ السلاط و السلام علیکر یا حبیب اللہ عمر بن ابد نزیز کے وقت ایک بندہ اذان سر سے دینے لگا آپ نے فرمایا نکل جا تو ہم میں سے نہیں ہے سر لگی ہوئی ہے نعت ہے تو سر ہے کیوں بے سورا نہیں پڑھ سکتا آپ کی تعریف چیخ چیخ کر پکار پکار کر درود شریف چھوٹ گیا ہے ایک درود شریف پڑھو لاک نات کا ثواب ہے جہروں کی نعت پڑھنا اور جہر نعت پڑھیں یہ حرام ہے اس تیری سنا خاں کرتا ہے دل تیرا لندن کیا ہمارا دین اتنے عام ہے اتنی خاص نہیں کہ سر والا آپ کی تعریف کر سکتا ہے بے سورا نہیں کر سکتا علمیا بھی شاہ صاحب فرماتے تھے ہمارے اسلاب دین کو سروں کے دانے جتنا فائدے دینے والا کام تھا کر گئے فرمایا جو اسراب سے ثابت نہ ہو یا شول میں نہ ہوگا یا پیٹ پرس اگر آپ کو تعریف سے محبت ہے کبھی بے سورے سے بھی یا شہر اولیاء اویا دیکھو کتابیں اٹھا کر دیکھو ادھر شراف المستقیمہ شراف الدینا انم تھا مجھ سے سیدھا راستہ مانگو میرے انعام والے لوگ یار بولانے رب کو کیا بتانا ہے سیدھا راستہ بس انم تک الدہ اس دن انم تک فرمائیے ہمارے لیے فرمایا کہ میرے انعام والے لوگ سیدھے راستہ صدیقی نو سوال آیا نبی صدیق شہید اور بلی میں چلوں نماز پال رہا تھا اہل حدیث آیا بھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا علیکم کمبے حادیثی آپ نے فرمایا علیکم کمبے سننا کہ وہ سننا تو کلوائے کیوں ہر حادیث برآمد نہیں ہو سکتا بات افراد سے خاص ہے بات وقت سے خاص ہے بات قوم سے خاص ہے بات منصوب ہے اس لیے آپ نے فرمایا نہ بات پڑھا میں نے کہو الحمد شریف نہ پڑھا کرو کیوں میں نے کہا اس میں تو تکلیف ہے الحمد شریف یہ کہتے ہیں قرآن بہمانہ یہ قرآن قرآن سے جدا بھی نہیں ہے اور الحمد شریف ایسی صورت ہے تو کہتا ہے قرآن نہیں ہے میں کہتا ہوں سارا قرآن اس کی تعمیل اور تفسیر ہے سبحان اللہ دینی نا انتا ہے سیتا رام والے لوگ سیتا راہ پر ہے سیتارا تو فرمائے جس طرح انعام والے کریں اسی طرح کرو میں نے سوال کیا یہ سیدھا سیدارا تو حدیث قرآن میں ہے اس کے بعد نہیں ہے شاید کہ حدیث قرآن کے بعد سیدھا رہا میں نے سوال کیا اللہ نے کیوں نہیں فرمایا تو مجھ سے حدیث قرآن والا راستہ مانگو ہانس کیا میں نے کہا بائیمان اس کا سرے میں ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ میرا حدیث قرآن ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا میرے انعام والے لوگوں نے سمجھا ہے جس طرح وہ کرے اسی طرح کرو اللہ اقبال نے یہی فرمایا علم حافظ فکر ہے مسیح علم ہے جو ہے اور فخر ہے داد ارے فقیر جو نہیں رہے ہمیں کلمہ ہی نہیں کوئی <سؤال> کہے گا کہ <سؤال> لا بنا کرنا ہوں یہ تو لا ہے اس کو کھچنا کفر رہے لا لا کہ اس لا کو نہ کھچنا کفر رہے کھنچو نہ تو مثبت بنتا ہے کھنچو تو نفی بنتا ہے یہ قدم ہے لا اللہ محمد رسول اللہ یہ صحیح قلم ہے کوئی اخبار کہیں گے نام شیطان کا نام کوئی کہیں گے محمد اللہ ایک بہت بڑے بزرگ لے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اکثر وہ ازن جاننا میں جائیں گے پہلے ازان سیکھو پھر ازان دو سلام سلام ہی صحیح پڑھو السلام تو السلام علیکم یا رسول اللہ السلام تو السلام علیکم یا ابھی اللہ سبحان اللہ وسلتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کر رہے تھے نا یعنی پاک نہیں ہے تو پاک نہیں ہے اس سے اور بڑا کیا کفر ہو سکتا ہے اس لیے بزرگ ہیں اللہ کرو گے طاقت لگے گی اللہ کرو گے تو کفر ہے تو جب بھی باری تعالیٰ کا پاک لو کہو اللہ ہوتا ہے لالت بھی بل جائے گی اور بھی آسانی سے بل جائے گی علم ہے فکر فقر ہے مسیح و جو و فقر ہے علم ہے جو ہے آئے اور فخر ہے دان آئے پوچھو تو خود ڈھونڈ رہا ہے علم ایک کو کہتے ہیں ارے فقیر شرا پوچھ جو دیکھ رہا ہے یہ غور سے سننا علم شاید کا علم علم کے بغیر دین سمجھ نہیں آتا اور فقیر کے بغیر علم سمجھ نہیں آتا شاید. یہ دونوں ضروری دو ہیں ظلم یہ ہے کہ ایک جماعت توحید کا نام نہیں لے گی اور ایک جماعت مقام رسالت نہیں کیا تسلیم کرے فو کرائے سگنت توحید کو اپنے مقام پر مانتے ہیں اور توحید کو اپنی شان کے مطابق مانتے ہیں اور رسالت کو اپنے مقام کے مطابق مانتے ہیں یہ بات تقریباً رہا تھا کہتا ہے جس طرح اللہ لا شریف ہے بہت بڑا ہے جب آپ سمجھ لیں کہتا ہے جس طرح اللہ لا شریف ہے اللہ کہہ رہا تھا میں تو اللہ کہہ رہا تو حدور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لا شریف ہے جس طرح اللہ میں صرف مثال ہے میں قانون سنا بڑا عالم را مشہور واحد ہے الواعد اللہ مذہب واد اور تقریر جو ہے یہ آسان ہے تبلیغ مشکل ہے واد ہے شراب کی تعریف کرنا اور ان کے پیسے بیان کرنا ایسے کچھ نہیں لگتا ملا صرف واد تقریر کرے گا تبلیغ نہیں کرے گا تبلیغ ہے برائی سے روکنا اور ایسے کا حکم کرنا پورا دین بیان کرنا نچلی سیت سے سطح سے لے کر اوپر تھی کیونکہ اللہ اللہ مبارک تعالیٰ ہاتھی بلا کے بیم ہے تبلیغ ممال رسول اللہ بلا تبلیغ میرے رسولوں کا شیپ ہے ہوتا کیا تھا نتیجہ اللہ نے خود بیان فرما دیا قتل ہو لمبیا ہوئے گا لحاظ نبی تبلیغ کرتے تھے لوگ ان کو قتل کر دیتے تھے میں نے اس سرکار کو نشے کیا ہے ایسے جس طرح بجلی کا کرنٹ لگے اس طرح اٹھا مجھے گیا کس طرح میں نے کہا توں نے کہا جس ہے جس طرح اللہ اللہ شریف صلی اللہ صلی اللہ شریف جس طرح اللہ بے نسلم صاحب کہتا دکھا کہ میں نے کہا آپ کو خاموش بریمان تو نہیں پڑتا لا الہ الا اللہ محمد ال رسول اللہ وما محمد الا رسول کیونکہ ذات کا ملاپ کافر بھی مناتے تھے خوشیاں رسالت کا ملاپ جب آپ نے بے سخ فرمائی اکیلے ہو اب ذات کا ملاپ منایا جا رہا ہے رسالت کا نہیں ہے مار سلام رسول میرے رسول کشان اس میں آئے کہ حکم اس کا سبحان میں نے آیت پڑھی ہے اس کے بارے میں جو ناپ شکل میں آئے گا میں بتاؤں گا محمد رسول اللہ و کفا بل شہیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ جی رسالت کے رسالت میں ایسی شان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے معروف کو اس ذات سے نہیں بکار یا یا کہتا ہاں میں کہ رسول ہیں یا کہتا ہے میں کہا حضرت علیہ السلام پھر جھٹکا لگا میں نے کہا کیوں وہ رسول نہیں ہے تین سو تیرہ رسول نہیں ہے لالسلے کو بین آدم رسلے بین آدم رسولے ہم کسی رسول کے مارنے میں فرق نہیں کرتے سب رسولوں کو مانتے ہیں جو لائے ہیں وہ بھی حق ہے لیکن یہ اور بات ہے کہ ہمارے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور شان میں بھی آدھا ہے لیکن رسول تو ہے 313 شان میں کم کہتا ہے ہاں میں نے کہا تو نے کہا جس طرح اللہ لا شریک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا شریک ہے اب میں نے تمہیں بتایا کہ آپ بھی رسول ہیں رسولوں کے سردار ہیں بڑے رسول ہیں باقی رسول بھی ہیں شان میں کم آئے اب تو مجھے ایک معبود دکھا جو شان میں کم ہو ہو معبود پھر تیری بات چلی خاموش ہو گیا بڑا آنند تھا چکر آ گیا اس اسے جواب نہ دے اے اللہ وبار تعالیٰ اپنی ذات میں وعدہ ہو جا شریف ہے کیونکہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا اس نے سب کو پیدا کیا مخلوق اور خالق میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر خدا سے نصاب جو دے گا مارا جائے گا وہ موازنہ نہ کر یہ ہم آپ سوالے ہیں کہ جو جس کا مانو سب خدا ہے ہو بھائی مانو ہم اس کا مانا ایک وہ ذات ہے دوسرا کون اس کا حکم ہے صفر ہے سمجھ رہے ہو نا ایک ذات کو نہ ہٹ جائے کوئی سی رہتی ایک ذات ہے دوسرا اس کا حکم صرف ہے تو ہم اسے ہو گئے وادد کا مطلب بھی یہی ہے اس کا مطلب بھی سب خدا ہیں آج کل نہ سارے ایسے گمراہ رائے ہوئے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک جماعت مقام رسالت کو تسلیم نہیں کرے گی تصویر کچھ نہیں تھے اللہ نے فرمایا تاہو اللہ رسول میں نے میں نے دیا میرے رسول نے دیا میں نے گنی کیا میرے رسول نے گ کیا میرے رسول کا گنی کرنا میرا گنی کرنا ہے میرے رسول کا دینا میرا دینا مدد کو شیپ کہیں گے وعدہ بھی ساتھ میں ہم علیہ السلام معصوم جماعت کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا بنی اسرائے اور وعدہ بھی اپنے معروم کے لیے جسے وعدہ میں صاف کہتے ہیں وہ وعدہ کیا ہے اے نبی اور سولو جو لڑکوں کو معصوم کہتے ہیں نا چھوٹے بچوں کو یہ بھی بے وقوف ہے معصوم صرف علیہ السلام ہے معصوم سے کہتے ہیں جیسے صغیرہ گناہ ہو ہی نہ بچوں سے گناہ ہوتے ہیں ہاں ان کے گنا لکھ کے نہیں جاتے میں نے ایک بچے کو گندگی کھاتے دیکھا آپ نے بھی طرح طرح گناہ ہو تو لوگ بچوں کو بھی معصوم کہہ دیتے ہیں محبوب. اسمت کا ہر صرف امبیال ہے منسلام جن سے سگیلا گناہ ہوئی ہی اللہ نے فرمایا میں نے دیا اور قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے اے نبی سنو میرا محبوب آئے لتو ملنا میں ہی میرے محبوب سے ایمان بھی لانا اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنا مدد صرف ہے بتاؤ من اولا پھرے وقت بلاؤ من اولا لس میں کسی کی ناجائد مدد نہ کرو جائید مدد کرو یہ سارے سے تو واجب ہے مدد کرنا گیارہ بھائی حضور صحابہ حضور صحابہ میرے ستارہ ہیں جس کے پیچھے چلو گے راب آؤ گے یہ مدینہ مدینہ والے آ گئے میرے مرشید کو کہتے تھے گنافے فرمایا مدینہ مدینہ کرتے اسلام اسلام کیوں نہیں کرتے مدینے والا بھی اسلام اسلام کرتا گیا وہ کہہ رہا تھا مدینہ مدینہ آپ نے فرمایا اس منافق کو بلاؤ فرمایا مناف کو اسلام اسلام کیوں نہیں کرتے امام حسین رضی جی اللہ تعالیٰ سے مدینہ شریف زیادہ پیارا ہے نہیں فرمایا وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو مدینہ جا ذہنی امام سر مدینہ شریف چھوڑ کے جا رہے ہیں حقیقت میں مدینہ شریف جا رہے ہیں اللہ فرمایا اللہ. کے راہ پر سر دینا مدینے جانا ہے ایسے مدینے جانا مدینے جانا نہیں ہے لوگ تو بھائی تو بالکل ہے اپنے ماں کو حسین بنایا کسی کو بنایا ہی نہیں کیا فرمایا میرے محبوب حسین ہے نہ فرمایا اس وائی حسنا ہو میرے محبوب کی آپتے حسین آپتے اسلام اس لیے جو کہتے ہیں آمد رسول مرحبا وہ منافق ہیں فرماتے تھے جو کہتے ہیں مقصود آمد رسول مرحبا وہ مومن میں ارے میں چوروں سے بات کروں میں اپنے نام کوئی آئے جو ہے کیا لائے ہیں بھائی وہ بھی بیان کرو میں کوئی مقصد لے جاؤں اگلا میرا آنے کا جتنا اہتمام کرے جھنڈیاں لگائے روٹیاں پکائے وہ مقصد نہ مانے میں نہیں وہ, اس کی روٹی نہیں کھاؤں گا پسند کروں گا سردار جہان کا رحمت اللہ عالم جہاں کل کیا وہ صرف آنے پر ہیں آئے ہیں وہ لائے کیا تو کہے مقصود عامد رسول مرحبا ہے وہ مشکل ہے یہ میں آگے بداپ کروں گا گیارہ اہلدی ہے تھے علی پور چوک میں ان کی مسجد ہے مدد کے بارے میں لوگ کو برگلا رہے تھے بریلوی جو ہے نا یہ آپ فرماتے تھے یہ ہر دیکھ کا چمچہ ہے فرمایا بریلوی کا تعلق بریلوی شہر سے ہے احمد اللہ احمد تو نہیں ہے کسی بریلوی کا ولی سے تعلق نہیں ہے ہوا سمبا المسلمین ولا تم تو نا اللہ مان مسلم ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے نام اور نام اگر مسلمان جب کا یہ نام چھوڑا تباہ ہو گئے کوئی بریلی ہو گیا کوئی دیوبند ہو گیا کوئی شیعہ ہو گیا کوئی اہل دیز ہو گیا یہ نام چھوڑ دیا ارے نام ہمارا مسلمان ہے مسئلہ تمہارا السن اتوا جماعت ہے سلسلہ کوئی جس دیا کوئی کادریا کوئی سوربتیا فرمایا ہر ملک میں صحابہ کی قبر مبارک ہیں ہر ملک میں مدینہ شریف چھوڑا اسلام کے راہ پر پھر گائے نہیں پھر آپ نے حدیث بات پیش کی ایک صحابی سے صحابی نے پوچھا وہ تیرا نام کیا ہے نے کہا اسلام کہ کہا مدینہ اسلام. مدینہ کو بھی اسلام کی وجہ سے ترقی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لائے تیرے باپ کا نام اسلام تیری قوم اسلام تیرا وطن وہ فرمایا مناف کو مدینہ شریف کا رہنے والا ہے وہ کہتا ہے میرا وطن بھی اسلام خدا سبحان سبحان اسلام پر آ جا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہاں دیا نہ کرائے تو جو مرضی ہے مجھ سے اسلام چھوڑ دے سو چکر لگا کچھ نہیں ملے اللہ <laughs> اسلام کا نام ساد لینا ارے بہو سلطان فرماتے ہیں صاحب کا تو لکھیا منشیاتی کا نام آسا ہو تو برہلی کہتا ہے کچھ پوچھا نہ جائے گا وہ ولی نہیں ہے ارے ولی تو حضرت علی فرماتے ہیں جو کسی سے محبت کا دعوی کرتا ہے اس کا قول فیل نہیں اپنا فرمایا چھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے میں تبلیغ سنا رہا ہوں تقریر مجھے آتی بعد بہمان کہہ دیتے ہیں جہلوم کو اللہ نے بھی کسے بیان کیے ہیں وہ اللہ نے جو کسا بیان کیا اس میں عبرت ہے خوف ہے اور فرمایا میرے بے،, بے فرمانوں کا میں نے ان سے یہ کیا اور جو میرے فرما برداشت ہے ان سے یہ کیا صرف کسے نہیں ہیں تو ہمارے لیے عبرت ہے اور خوف ہے جس طرح بھائی مان کہتے ہیں مجھے ایک ڈاکٹر تھا پروفیسر تھا وکیل تھا کہتا ہے مولوی اسلام لائے میں نے کہا تو توبہ کا تو کافر ہو گیا ہے چھٹ کرنے لگے اور میں نے کہا بائیمان اسلام تو ہے اسلام تو اس وقت ہمارے سر میں بیٹھ گیا جب انارمان اللہ تعالی سماوات مکلف ہے کہتا ہے میں کہ یہی وجہ ہے کہ خدا سور کی بے فرمانی ہو رہی ہیں ہاں تو یہ حکومت کی نہیں ہو رہی ہے پھر کہتا سدا نہیں دیتے بائیمان میں کہا آج آ گیا جو حاکم سزا دینے پر قادر ہو اس کی حکومت موجود ہوتی ہے اور جس قانون کی سزا جزا ہو اس قانون کی بالادستی موجود ہوتی ہے حاکم کے قانون کا انکار کرنا تو اس کی حکومت کا انکار ہے ہر کی ارے اس حکومت سے لاکھوں لوگ بچ رہے چھپ رہے قتل کر رہے چوریاں کر رہے ہیں رشوت دے کر بچ گئے ہیں باہر نکل جاتے ہیں اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے اللہ کا سپاہی بھی ہے اللہ کی جیل بھی سست ہے اور مثر بھی لکھی جا رہی ہے وعدے کا دن مقرر ہے مسکال کے ذرے جتنا کسی کی برائی بھی جائے گی اور مسکار یہ ملا بحث بحث کی خبر دیتا ہے یا کہتا ہے ہلو صلی اللہ علیہ وسلم شفات شفات کرانے اللہ نے فرمایا کال اور رسول یار بھی نقومی تک روحاگرا یار غلال امی میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا میں نے کہا بھائی مان ہاں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ایک تھوڑی سزا ہے یہ بھگت لو تمہارے لیے رحمت ہے تم بڑی سزا سے بچ جاؤ جیل نہیں ہے کبر جیسی کچھ یہاں مخلوق پڑی ہے کوئی پتہ ہی نہیں کیا ہوئی. ایک گبر بیشت کے کلو میں سے کرا ہے اور ایک خبر جہنم کے کنو میں سے کر رہا ہے اللہ کا سخت ہے تو ہماری بے وقوفی ہے ہم جو چھوٹی سزا ہے اس کو نہیں تو بڑی سزا اربوں سال کی جہنم کو سر پر رکھا ہے یہ تو ہماری بے وقوفی ہم کیوں آئے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جان کے لیے رحمت نہیں ہے تو رحمت لڑالم ہی نہیں ہے دھوکا دیا ہے مولوی نے جو کسی کو جنت کی بھی شارت دے فتح ویاس میں آئے یا اپنے آپ کو جنتی سمجھے وہ جان بھی آئے امام ابو ہنی فرحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ جنتی کس کو سمجھتے ہیں فرمایا ایک نبی کو دوسرا نبی جس کو بھی دے یعنی اشرم و ساری زندگی آپ نے کسی کو جنتی نہیں فرمایا نہ آپ نے کسی کو جان فرمایا سوا اشرم و بشرت بحث کا راستہ بتا سکتا ہے بحث کی خبر نہیں دے سکتا میں آپ کو جھوٹ بولوں تم بحث ہو مجھے اپنا پتہ نہیں کہ اللہ تبارک مجھے جاننا میں ڈال دے اور تمہیں بحث میں ڈال دو بدل فرماتے کا پانیوں کی تھو ویسے کی تھا بے خبر سوچی ذرا اور نیکی بدی تلسی جڑا لگسی خبر تھی سے پہلے کوئی پتہ نہیں ایسے ملا نے دھوکا دیا ہے بہست ملنا کا نہیں پیر ملنا بہست کا راستہ بتا سکتا ہے بہست کی خبر نہیں دے سکتا بہشت کی خبر آپ نے دی وہ بھی دس صحابہ کو اب کیا تھے چوک پر ون بلا لے مدد کے بارے میں شیر پہ فلا میں آ لوگوں نے مجھے روک لی کراچی سے آئے وہ صحابہ نے تین وجود پر کیمپ کیا نہیں صاحبی کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان لگتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کابل کے صاحب کے مبارک کے تشریف فرما ہے صحابہ گئے یا رسول اللہ آپ بھی موجود ہیں کابل میں ریت اگر اوپر میں آپ خاموش رہے اب بدل بند مسئلہ کے کہتے ہیں جب رسول خاموش ہو اس کے بعد جواب نہیں ہوتا لیکن صوفی اکرام فرماتے ہیں رسول خاموش ہو تو وہی اترتی ہے اللہ <سلام> اس وقت وہی اترو صاحب کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے منڈی ٹنڈی عورت کچا مکان تین روٹیاں جوتیاں مار کر ملتی ہیں اور بیش جیسے مل جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی قدر مچھر کے پر برابر ہوتی تو اللہ تبار تعالیٰ کافر کو ایک پیالہ پانی کا پینے کے لیے نہ ملتا دوسری حدیث پاک ہے بکری مری پڑی تھی آپ نے فرمایا بکری دیکھی صحابہ نے عرض کی ہمیا آپ نے فرمایا اللہ کے ندی دنیا کی اتنا قدر نہیں ہے جو مری بکری کی اس مالک اپنے مالک کے نندی ارے مری بکری تمہاری کوئی دشمن لے جاؤ روکو گے تو اللہ نے فرمایا صحابہ کو ہم صرف تو من تھا کھولو نظرنا تھا کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے فرمایا, کیا تم خیال کرتے ہو بحث تمہیں ایسے دے دوں گا لما جاتے اللہ من قبلے کو ابھی تو پہلے جیسا تمہیں تکلیفاں آئی ہی نہیں صاحبہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم سے بھی زیادہ تکلیفیں آتی تو فرمان ہوا کہ مسلمان کلمہ پڑھتے تھے کافر لوہے کے کنگی ان سے ان کا ماس نہ نچوڑ لیتے تھے. بحث اتنا آسان نہیں ہے آپ اس جان کے لیے بھی رحمت ہے بما لیا دنیا اللہ دنیا کی زندگی نہیں آواری تھی کھیل کود وہ لب تو خیر آپ کا کا گھر پونچا اور ہمیشہ رہنے والا ہے دنیا کے لیے کیا فرمایا کوئی زمین و آسمان سیدا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا رضو میں نے اپنے اوپر لازم نہ کیا کوئی لازم نہیں مالک نے خود لازم کیا اس لیے ساری دنیا حقوق حقوق شاستری نے کہا تھا ہم ان بائیمان مسلمانوں کو حقوق کا نعرہ لگوائیں گے فرائض سے ہم ان کو معروم کر دیں گے ہاں حق کیا جو مچا چاہوں گی ہر بندہ اپنا حق ہاں کہتا ہے ارے مسلمان کے حق بھی ہیں اور مسلمانوں پر فرائض بھی ہے اسلام حقیق کو فرائض کی تقسیم کرتا ہے اب عورت پر مرد کا حق ہے بیوی بی پر مرد کا حق ہے اس کا حق ہو گیا مرد پر فرد ہو گیا مرت کیا بیوی پر فرد ہو گیا ہم سایہ مسلمان اسلام حقوق و فرائض کی تقسیم کرتا ہے یہ کافل جو ذہن میں دیا ہے حقوق حقوق وہ ہمارے ذہن میں آ گیا ہم اپنے فرائض سے معروم ہو گئے میں نے کہا کوئی مدد کے اقسام بتاؤ اب وہ ہمیں دوسرے طرف دیکھنے لگ گئے گیارہ تھے صاحبہ نے دین وجود پر قائم کیا صاحبہ میرا ستارہ جس کے پیچھے لڑکو گے دین پر وجود قائم کیا ارے تگاروں پر پیتے گئے اس جگہ کو ہجاد مقدس بنایا یہ سوال ہے کہ حجاد مقدس کا بنا رکھا گیا ارے جب کافر بھی ایک نہ رہا اور کافلوں کا داخلہ بھی ان پھر صحابہ تلوار لے کر پائے کوئی क... کوئی سے آ رہا ہے کوئی کرے وہ بے وہاں دین پھیلا یا نہیں تو یہاں کیا کرنے ہیں ارے بھائی ہم آپ یہاں سے لاہور بھاگ پڑے دین پہل پائے ہمیں بے حقوق نہیں کہیں گے یہاں رہ رہے ہیں یہاں دین پھیلا آپ لاہور بھاگنے یہ سب لوگ جو ہیں شور میلا سیر و تفریح دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں تبلیغ میں سبر ہے دعوت میں استحکام ہے سیاست میں کامت ہے دین یہ ایک چیز ہے سیاست مانا اللہ رسول کا حکم بندو پر اور جمہوریت کا مانا بندوق کا حکم بندو پر اس لیے آپ سے فرمایا ایک بندے نے میرا بھائی اٹھ رہا ہے تو آپ دعا مانگے وہ جیت جائے آپ نے فرمایا میں دعا مانگتا ہوں وہ ہار جائے کہ آپ کیوں فرمائے میری طرف سے جو جیتے اسے لانت کو جو ہارے اسے مبارک کو یا حضرت کیوں فرمائے وہ جیت گیا ظلم کرے گا خدا اسے پکڑ لے جو ہار گیا وہ ظلم سے بچ گیا اب جو بائیمان بوٹوں کو صحیح سمجھتے ہیں وہ تو ابو جال کے بیٹے ہیں ابو جال کا دعویٰ تھا اکثرانا فرا حضرت آدم سے لے کر حق جو ہے وہ اقلیت میں آیا ہے کثرت طاقت کے بال پوتے پر خدا سے مقابلہ کرتی آئی ہے کثرت اور رواج سے دین ہمارا الگ ہے کثرت اور رواج کیا نہیں ہے کثرت رواج ابو جال نے دعویٰ کیا تھا اکثارہ نہ ارے ابو جال کے ساتھ لاکھوں تھے نہیں لاکھوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے تھے تین سو تیرہ پتا نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا کلی نم میں نے پا دیے شکور میرے شکر گزار بندے تھوڑے اس لیے میرے محبوب سے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کو تسلیم کیا یا تلوار پھیر دی نورانی اٹھا تھا علی ہمارے گھر میں ہے میں نے جمہوریت کو لانت قرار دے دیا اب لوگ تو دیوانت شخصیت پرستی شخصیت پرستی میں حق نہیں رہتا مالی امتیاز میں حرام علام کی پہچان نہیں رہتی ذاتی مفاد پرستی بندے کو ڈاکو اور بدماش بنا دیتی جماعت پسندی میں انصاف نہیں رہتا شخصیت پرستی ہے جلوس نکال کر نام ہے مجھے کہتے ہیں یا جواب دو یا یہاں سے بستر کو اٹھ جاؤ سارے کھڑے تھے میں نے کہا قرآن کیا پڑھو قرآن کو تو اس نے بھی پوچھتے دی, دی وہ تو ہے اکثر ادا فرا والا. کلیلوں نے کہا اللہ کی دلیل والا وہ نہیں ہے ملا جو تھا ان کو میں میں نے کہا وہ یار میں جواب دیتا ہوں مشہد پر مارے میں نے کہا ایک کرم نورانی ووٹ لگائے کا کتنے ووٹ کتنے ہیں بھائی بولو تو صحیح بولیں گے نہیں آپ بنواتے تھے میں بدھ سکھا نوں بدھ ساد نہیں ارے حق بے نیاز ہے کسی کی تائید کا محتاج نہیں تائد نہ کرا کا حق ہے کرے گا تو اپنا فائدہ نہیں کرے گا تو دین کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تیری تائید کا محتاج نہیں ہے دین حسن بصری سرکار نے فرمایا ارے حدیث پاک ہے ہزار بندہ مسجد میں نماز پڑھے گا مومن ایک ہی نہیں ہوگا <سؤال> آپ <سؤال> نے فرمایا تین نشانیاں مومن کی حق بات توجہ سے سنے گا سچی بات کو دل سے تسلیم کرے گا زبان سے بھی تائید کرے گا سب سے بڑا مومن وہ ہے جو اپنا غلطی تسلیم کرے اپنا ایمان والا تحید کر سکتا ہے اس سے کون انکار ہے کہ اور نورانی ووٹ دے دو ووٹ تین کرو نہ کرو یہ حائل حق اس کو مانو نہ مانو تمہارے ماننے کا محتاج نہیں ہے تم تحید ہی نہ کرو میں نے کہا کہتے ہیں دو خیمان بہمون کا دو میں نے کہا دو کنجریاں لگا دے وہ جو چالیس چالیس سات چکلے پر بیٹھے ہیں برابر تین کنجریاں ہی تمہارا نورانی صاحب ہی گیا کادمی صاحب ہی گیا یہ تو نورانی صاحب دو کنجریوں کی مار ہے ہو اس تھا ایک بندہ فتنہ اٹھانے لگا کہتا ہے دیکھو نورانی اور کنجری کو برابر کہتا ہے دار تھا میرا دشمن ہے اس وقت اللہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حق کہ جا دیا وہ بڑا تھا جنگس اس کا اس نے کہا بکواس نہ کر اس نے کہا ہے ووٹ برابر ہے کیا ووٹ برابر نہیں ایمان سے جیسے آئے مسجد میں بیٹھو ویسے چلیں گے جواب ہی نہ رہا ہے. ارے ظالم کے رستے سے کانٹا اٹھاؤ گے جہنم میں بندہ جائے گا ظالم کے بلا تھا من والا رسمے والدمان یہ ووٹ ہے نا ظالموں کی امداد ہے فرمایا ظلم وہ کریں گے جہنم میں تم جاؤ گے یہ یہودی فتنہ ہے کہ قطار کی قطار میں جہان نہ جائے کیوں جس کو ہم نے بنایا ہے اس کی امداد کی ہے وہ ظلم کرے گا ہمارا اب کیا فتنے کا خطرہ ہے فرمایا ووٹ خراب کر دیا کرو سب موروں پر ووٹ لگے موہر مار دی کرو سب موٹوں پر نشان پر ولی پر کی مواجرہ نولت تھی وہ ووٹ دے رہی تھی اندر زور کا بول رہی تھی باہر سول رہے تھے وہ حاجی رسول بھائی اٹھا ہوتا کہتی حاجی کو حاجی نہیں تھی حاجی رسول بھائی تو بھی راضی ہو جا منہ لگا اچھا آشے کبان تھی ناراض نہ ہو اس پر بھی منہ لگا جمیل شاہ تو بھی خوش ہو جا جو بچنا ہے تو اسی طرح ورنہ ایمان سے ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے یہ ظالم ہیں میں کیا بتاؤں جو کتنا بڑے ظالم ہیں حضرت آدم سے لے کر شیر بھائی شیر وہ ہوتا ہے جس کا دنیا پر لوگ یہ گداڑ ہیں گدا شیر نہیں ہے رام رام امریکہ وہاں سے آواز نکائے پشاب نکل جاتا ہے عوام کے پر پردول کرنے والوں کو چنگیز کا کہا گیا ہے جنہوں نے باہر فتوعات کی سلاد دینا یو پی محمد بن ان کو کہا گیا شیر یہ نہیں ہے شیر کلا شکو بڑا بستی لوٹ لیتا ہے جن پاس میزائل اور ایٹم رکھے وہ عوام پر ظلم کرے کون سی بات ہے عوام پر ظلم کرنے والے کا نام تو چنگیز خان رکھا گیا حضرت آدم سے لے کر ہمارے اسلام میں آئے ارے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اچھے سال پر آپ کی نشانی کیا ہے آخر بھی ادیل بھی بیٹھے ہوں گے فادر بھی بیٹھے ہوں گے اٹھ کر مجھے بتا دو میں خوشی ہو جاؤں کہ ہمارے ملک میں بھی پتا ہے کچھ نہ کچھ علم ہے سکول والے تو منافع کا ناراض نہیں ہونا منافع کا اندر نہیں ہوتا کافر کا اندر ہوتا ہے مومنٹ کا اندر ہوتا ہے مومنٹ کا, مومن کا لیبر دھ کا اندر دودھ، کافر کا لیبل پشاب کا اندر منافے کا لیبل تو دکاندار پیشاب میں سوال کرتا ہوں یہ بحث تم نے دیواریں کا ہی کر رکھی ہے علم بہمانو شگن تم کو عالم کیوں نہیں کہتے نہیں سمجھ آ اگر یہ علم ہے تو پٹواری تھاندار ڈی سارے آلم ہے انہیں کہو شگر کو بندے کے بیٹے بنو تم بھی آلے یا بئیمانوں سے علم نہ کہو جو حدیث پاپ کا مانا بدلے مورتا دول جاتا ہے واجب القتل ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اولاد حرام دیت. حدیث باپ کا مانا بدلنا یا خود حدیث کو اپنے سے بیان کرنا برابر ہے یا جو کہے میں رسول جیسا ہوں یا کہے میں رسول ہوں وہی وہ برابر ہے شرونی مان اس کا مانا ہے پاکی نے سبھی مان کیا مانا ہے کچھ تو بولو کوئی سارے مجھے پتا لگے کچھ مومن بھی بیٹھے ہیں پاکی نے سویمان یہ ہے تقریر کے آدی لوگ تبلیغ نہیں کوئی سن سکتا اور تقریر ہمیں آتی نہیں اس کا مانا ہے پاکی نے سویمان بہن مان کیا سفید نے بلے شاہ بول پڑا فرمایا تن سفا ہر کوئی کرتا من صاف کرے گا کوئی بلے شاہ دے من صاف کرے دے جنت نہیں سوئی مانو پھر سفید تو من کی تن کی نہیں تن سفا ہر کوئی کرتا یہودی تو دفعہ فا بن لگاتا ہے ان کے ملک میں تو تین بھی نہیں ہے شیشے کی بتا رہے ہیں یہودی انہوں نے کہا کہ تم صفائی کہو ایمان ہے ان باندڑوں کو کہا انہوں کہا ٹھیک ہے بھائی ہم بھی آ جائیں ایسا حدیث کا معنی بدلا بھائی مانوں نے یہودیوں کو خوش رکھ کرنے کے لیے کہ وہ بھی مومن ہیں کہ وہ ہے تو اس کے چیلے سال انجا میں کراچی میں میں بیٹھا تھا ایک بندہ نے مجھے باتیں کہا تھا کہتا کہ میں آپ کو بھی سناتا ہوں ایک واقعہ سن پینتالیس کی بات ابھی جب نے یہاں تک حکومت تھی اس نے کہا ایک ادھر کھوکا مسلمان کا تھا ادھر یہودی کا تھا تو وہ انگریز اس مثال میں دوں کہ مسلمان جو چیز تیرہ روپے کی دیتا تھا انگریز چودہ روپے کی دیتا تھا تو وہ اس سے لے چودہ روپئے میں اس سے پوچھوں بھائی تو مجھے بتا نام رات جب تمہیں تیرہ سو روپئے کی ملتی ہے تو روپیہ زیادہ کیوں بنتا ہے اس نے کہا تم بے حکوب ہو تمہیں سمجھدار بنائے مانی بتا دیں ایک دن میں نے یہاں سے پکڑ لیا چلیے کپڑا تھا میں مروڑی دیتے دیتے جب اس کی آنکھیں میں نے کہا میں ہوں تو کافر ہے تجھے مارتا ہوں چلو میں چڑھتا ہوں اس نے کہا یار میں بتاتا ہوں مسلمانوں کو مت بتانا وہ بے وقوف کو بتانے سے کیا خبر اللہ بادی فرماتا ہے بعد مرنے کے لیے فلسفہ مردود ہے قوم کو دیکھیے مردہ بھی آئے موجود ہے ہمارے نام کا تو ہم کہتے ہو مردہ نہیں چلتا یہ پاکستانی قوم کو دیکھو مردہ بھی چل رہا ہے بے پہنچ بھی جائے گی مردوں کو یہ انگریزی مردہ ہے مردہ اپنے بس میں نہیں ہوتا جہاں بھی پہلے تو ہم انگریزی ہیں انگریز کی میں پلٹ ڈالے پلٹ ڈالے بار بار اس نے کاما بتاتا ہوں تو کس حال فوٹا مسلمان کو نہیں بتائے گا اس نے کاما نہیں بتا اس نے کہا یہ چیز بارہ روپے کی ملتی ہے دیکھو دماغ وہ دے ہوئے ہم سوئے ہوئے یہ بارہ روپئے کی ملتی ہے تمہارا مسلمان تیرہ روپئے دیتا ہے میرا مل چودہ روپئے دیتا ہے اگر میں روپیہ زیادہ دیتا ہوں تو اپنے کو دو روپئے دیتا ہوں تم ہمارے دشمن ہو ہم تمہیں ایک روپیہ نفع کیوں دیں ہم کیا لیں گے لاکس سن لائٹ یہ صابن لیں گے لائف بوائے بےمان اپنے صابن بھی ہیں ہمارے یہ لیور شرابری کہیں انگریز ریمان خامے یہ وہ بناتے ہیں بروک پان چائے لپٹن یہ چائے ان کی لیں گے اور صابن کی ان کی ہر چیز ان کی ہم لیں گے یہ ٹیپاف چائے دانے دار چائے تبت صوفی کیٹری یہ ہمارے صابن بھی ہے ان کی لیں گے تاکہ ان کو امداد ملے گے. وہ سارا پیسہ اسرائیل کو دے رہے ہیں ہم سے کما کر ان کی چیزیں بک رہے ہیں وہ سور دماغ دیکھو ایک روپیہ نہیں دینا چاہتا آپ کو اربوں ڈالر سکول کے لیے دے رہا ہے اس کی وجہ تو ہم میں بعد میں کروں گا پاپ کو میں نے کہا مدد کے اقسام بتاؤ ہاں میں نے سوال کیا ہے کہ اچھے سار برا کی نشانی کیا ہے اب فقیر کے در پر ہو بزرگ فرماتے ہیں سربراہ کو مات ویک لشکری کو ویک عملے کو ویک عملہ صحیح ہے تو سربراہ صحیح ہے عملہ سور ہے تو سربراہ سور کا بچہ ہے نے فرمایا کو میرا سب وزیرا موج درباں ولی ہوا لے آپ نے فرمایا بھگیار سربراہ ہو تو وزیر کتے ہوتے ہیں موج درباں عملہ چوہے کی طرح میں نے گاسا دے رہا ہوں سور کی مثال نہیں دی چوہے کی پیوں دی ہے سور مر جائے جنگل میں چوہا گھر مر جائے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ نا امراد ہر وقت بے سکون رکھتا ہے ہر وقت یہ خود رہ جائے گا یہ چنی ہے تو ہم دولت ملک بھی رہے انتہار کان ہو ملک یہ جائے تو ووٹ نہ امرادوں کیوں دے دو جب اچھے برے صاحبہ آپ کا پتہ ہی نہیں ووٹ کیوں دیتے عمر میں نقدی دیا جلاتے تھے غیرت دلا رہا ہوں شاید غیرت آ جائے شاید ہم جاتے بیت المال سے جب سرکاری کام کرتے جب گھر کا کام کرتے دیا بھی نہیں جلاتے تھے ہوتے حکمران دس مربے میں نواز کے معلات ہیں کسی نے ریلوین دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے دیکھ لو میری بات نہ مانو ریلوین روڈ پر بیس منٹ کار چلتی ہے کاروں اتارو ملک سوارو زمین خریدو مارو مال اسو چالیس لاکھ مہینے کی بجلی ہے بےمان تو غریب ہے تیری بجلی ہمتی کیوں غیرت نہیں کرتے جو قوم ظلم کے خلاف نہیں بولتی وہ قوم بےمان ہوتی ہے کہ منہ با یا وقت دو چیزیں دو باتیں استعمال نہیں کرتا کہ معقومیت اور دلت یہ مسلمان برداشت نہیں کرتا کہاں کے معقوم بھی رکھے دلیل بھی کرے یہ منافق اور کافر پسند کرتے ہیں مومن میں نہیں کرتا کیوں نہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے مافا مال انار واپا سکول کالج تحصیل تھاانے پولیس یہ سب بیل ہمارے پول ہے تو اپنے پھول سے دے رہا ہے غیرت جو نہ رہی ہے. بے غیرت جو ہم ہو گئے جاتی لیٹرین میں ایسی ہے چار لاکھ تنخواہ ہے اور بال قریب جو سارا دن تین سو روپئے کماتا ہے اور بےمان ظالم ارے پیپل پارٹی کافر ہے یہ جی ظالم اور منافق ہے دونوں شادی نام فرماتا ہے کفت حکومت چلتی ہے آیا جو ایسے نے کیا دیا چھ چھ چھ بےمانو گدڑ ہے شیر ہے میں ساتھ ساٹھ کے کہتا ہوں کہ ہماری حکومت کو امریکہ کا اپنی ماں کو چوتو یہ چوتنے لگ جائیں گے تو ہمارا کیا خیال ہے اتنا بے غیرت حضرت آدم سے لے کر مجھے پرچی آئی کہ امریکہ پیسے کیوں دیتا ہے جبکہ ہمارا دشمن ہے تعلیم کے لیے پیسے کیوں دیتا ہے دوسرے رولما نے اور طرح جواب دیا میں نے اور طرح میں نے کہا حضرت آدم سے لے کر کوئی دل سی دلی حکومت مجھے دکھاؤ دہیوز دلی بے غیرت چ کوئی حکومت دکھاؤ جو بغیر جنگ کے دوسرے ملک کی فوج کو اپنے ملک کے اندر آنے کی اجازت دیو ہے کوئی جنگ کے بغیر فوج نہیں آ سکتی پھر سور سے سور حکومتیں ہوئی ہی ہیں خود تو مارتے رہے ہیں مجھے ثابت کرو کسی حکومت بدماش نے اپنی قوم کو غیروں سے بنایا کوئی ہے سکولوں سے ایسے دلے پیدا ہو رہے ہیں فوج تن دن تنا پھر رہی ہے اور ایسے ظالم اپنوں کو مرا بھی رہے ہیں میں نے کہا مدد کے اقسام بتاؤ چپ جی اقسام ہوتے ہیں میں کیا ہو کیا اب تم سنو جو کہتے ہیں مدد شیر گور سے سنو کہ مسئلہ حل ہو جائے کیون جو بریلوی آپ کہتے تھے بریلوی ہر دیکھ کا چمچا جائے میں دکھاؤں وہی بستی بریلوی کی تھی آٹھ سال وہی بستی شیول کی ہے وہی بستی بریلوی کی وہی دیوبندیوں کے دی. ہر پاس ہے یہ بدامالک اس طرح سے بٹا جا رہا ہے اس لیے فرمایا ہم اہل سنت وال جماعت ہے بریلوی جو ہے ان کا بریلوی شہر سے تعلق ہے ہم دردات سے نہیں مدد کے تین قسط ان کو میں نے کون کون سے کولی فیلی مالی کولی مدد ربانی مدد فیلی کام کر کام کی مدد مالی پیسے کی تین قسم اس کی حالت دو ہیں حقیقی اور مجازی حقیقت یہ جو ہے ای آکان کا نستانگ کرتے اس کا مطلب ہے حقیقی مددگار نظر لیکن حقیقت ہمیشہ مجاد میں ظاہر ہوتی ہے میں جو ڈوب رہا ہوں آپ سے نکلوا دیا غور سے سنو گے تو مدد کا مسئلہ حل ہو جائے گا جو بائیمان مدد کو شرک کہتے ہیں تمہیں اگر غور سے سنو گے تو دل صاف ہو جائے گا جز بھی اس کے دو ہیں ہاتھ ہے دو حقیقی مجادی جز دو مادی روحانی دینی دنیا, دنیا, دنیا اور دنیاوی مدد اور دینی مدد چلو مادی روحانی نہ سمجھو یہ تو سمجھ رہے ہو کہتے ہیں ہاں اب سن لو حقیقی مزادی دل میں رکھنا زبانی مدد مادی دنیا میں کہیں پھنسا پڑا ہوں مجھ پر کیس ہے کسی نے میرے پیسے دینا ہے کہیں میری مصیبت مجبوری ہے آپ کی زبان سے وہ میرا مسئلہ حل ہو گیا تو آپ کی قولی مدد ہوگی مادی یہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے یہ نہیں آپس کی یہ مدد کولی نہیں ہو رہی میں جاؤ نہیں جاتے ایک دوسرے کے پاس کئی کام ہو پیسے زمیندار کے پاس نہیں جاتے میں نے ہو گئی کہتے ہیں یہ تو ہوگی دنیا بھی کالی زبانی آپ زبانی روحانی دینی مدد آپ نے مجھے قائدہ پڑھا دیا قرآن شریف پڑھا دیا شکا کا مسئلہ ساتھ سنا آپ کتاب دین کوئی ان کا مسئلہ بتا دیا آپ کی زبانی مدد ہوگی روحانی یہ ہو رہی ہے ارے کوئی پڑھ سکتا ہے کوئی نہ پڑھائے یہ دین جو پڑھ رہا ہے یہ قول مدد آئے روحانی دینی میں نے کہا ہو رہی ہے اپنا مانو انہوں نے کہا ہو رہی ہے گیارہ عالمی آپ کی تعین کی ضرورت نہیں ہے آپ کے بچے کسی کو کولے بے تو بغیر پڑھائے پڑھ دیکھے کوئی نہ پڑھائے کوئی لے بے نہیں پڑھ سکتا کولی مدد ہو رہی ہے وہاں مالی ذاتی مال, ضروریات فیلی مدد میں کاشتکاری کر رہا ہوں مکان کوئی میں ذاتی دنیا بھی اپنا کام کر رہا ہوں میرے ساتھ کسی نے کرا دیا تو فیلی مدد ہوگی دنیا میں مسجد بنا رہا ہوں دیا دین کا کام کر رہا ہوں اے تو آپ نے میرے ساتھ کرا دیا وہ آپ کی روحانی مدد ہوگی فیلی یعنی کام کی فیلی کیا ہوتی ہے کام کی اب مالی ذاتی ضروریات کے لیے پیسہ دیا تو آپ کی مالی مدد ہوگی مالی دی مدرسے کے لیے, لیے مسجد دین کے راہ پر پیسہ دیا تو آپ کی مالی مدد ہوگی روحانی یعنی دینی یہ ہو رہی ہے مسجد نہیں بن نہیں کہتے ہیں ہاں ہو رہی ہے میں نے ان کو کہا مالی مدد کیا ہے یہ چوٹی کی مدد ہے کولی فیلی کے ماتے ہاتھ رہتے ہیں آپ کے پاس پیسہ ہے لوگ آپ کا پیشاب بھی اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے یہ چوٹی کی مدد ہے مالی کہتے ہیں میں نے کہا یہ رات جاتے کو نہیں چھوڑتے کشمیر کے لیے کیمپ تو نے بہر لگائے ہوئے تھے فلاں کے لیے مدد مانگ رہے تھے صبح روزانہ تم رات جاتے کو پیسہ مانگتے ہو بولنے والی سرکار کے پاس ایک دیوبند نے بھیجا وہ کیا ہے جو ملتا نہیں خدا سے جو تم مانگتے ہو اولیاء سے آپ نے فرمایا وہ پیسہ ہے جو ملتا نہیں خدا سے جو تم مانگتے ہو اگلیا سے مانگ لو اللہ تعالیٰ کہنے ہر شہروں کی کہنی ہموں جو کیا اب وہ کہتا ہے ایک بولا ان میں کچھ بڑا تھا گور سے سن یہ بات آگے زیادہ توجہ طلب ہے اس نے کہا ماں تا تلس باپ جا دیا ما فو پلس باپ جی میں نے کہا بھائی مانو تمہارے بڑے تا تلس کو جائز سمجھ ہیں باس تو ہے ما فو پلس پر تو کلی طور پر چھت کرا اور دے دیا بھائی مان اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ماں تا تلس بھی جائز فوق الاسباب بھی ماں تاطل اسباب ہر بندہ کر سکتا ہے نبی ولی کرتے بھی ما فوق <laughs> الاسباب غور سے سننا تاطل اسباب میں نے سمجھاؤں آپ کو بتایا تاطل اسباب کیا ہے نل کا ہے نلکے کے سارے اسباب آپ نے پورے کیے نیچے پانی ہے نل کا پانی, دی پانی دی دے دے گا نہیں دے دے گا بولو کوئی تو بولو یا کیوں سننے آئے ہو تقریر تقریر کا رہا تھا وہ تو سارے چلے گئے ایک بیٹھا رہا دین کو کثرت کی ضرورت نہیں ہے دین کو مخلص دل چاہیے منافق نہیں چاہیے لوگوں نے کہا دیا آپ تقریر کا رہے ہیں ایک بندہ بیٹھا ہے آپ نے برمایا بھائی نہ ہک لکما صبح نہ سو رکما شام نہ ایک یار خالص نہ سو یار خاں برمایا میں یہی ایک خالص <سؤال> کافی ہے خاں سور سو ہوں ہم کیا کریں تکبیر نل کا پانی دے دے گا کافر کرے بولو تو صحیح مجوسی یہودی سکھ چھوٹا بڑا چوڑا مراسی کرے ورنہ نل کے مسلمانوں پہ ہوتے تھے یہ ذات کے ساتھ عام ہے جو بھی اسباب پورے کرے گا وہ کام ہو جائے گا کیونکہ وہ تاطل اسباب یہ ذات کے ساتھ عام ہے ہر بندہ کر سکتا ہے جو اسباب یہ اسباب کے ماتے آتا ہے ذات سے خاص نہیں ذات سے عام ہے تاثر اسباب جو ہے ذات اب تم گٹلی گت وہ کھجور کی پانی دو زمین موزوں ہو کھجور مدت تک تیار ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی مسلمان کرے کافر کرے یہودی کرے مجوسی ورنہ مسلمانوں کی کھجی ہوتی عام لوگوں کو وہ ہے تاطرس باب کافر ہے کوئی ہے وہ اسباب کرے گا وہ کام ہو جائے گا وہ تا ترسباب ہے اسباب کے ساتھ خاص ہے ذات کے ساتھ عام ہے آم تو میں نے کہا اللہ, اللہ, اللہ, اللہ والے کرتے بھی معا فوقل اسباب ہے تاطر اسباب کافر بھی کر سکتا ہے مگر اللہ کے نبی ولی کرتے ما فوکل اسباب اس طرح میں نے کہا قرآن مجید کی دلیل تب کو بھی دوں بنی اسرائیل یہاں رسول ہے خدا پانی نہیں ہے آپ نے فرمائے پتھر لیا پتھر لیا سام پارم چشمے جاری ہو گئے ما فوکل باب ہے ماتا تلس باب ہے یہ زب کے ساتھ آم نہیں ہے بات سمجھے ارے ما فوکل باب ہے ماتا تلس باب ہے ماتا اس ماتاس بھائی تو کر کے دکھا کسی کو کہو کر کے دکھائے یہ ذات کے ساتھ خاص ہے یہودی کا غلام ہے صاحب اس نے کہا مجھے آزاد کر شیطان آ گیا اس نے کہا اس کو آزاد نہیں کرنا پیسے نہیں مانگنے صاحب آ کر پیسے دے کر چھڑا لیں گے تو کہ کھجیو کا باپ وہ میں کھجور کھاؤں گا تو تمہیں یہ بوتا رہے گا اتنی مدت تک مر دی جائے وہ کس کے پاس گئے اپنے ربی کے پاس گئے نا یا رسول اللہ یہ مشکل نہیں کافر نے مجھے یہ شکر لگائی ہے آپ وضو فرما رہے تھے آپ نے فرمایا سر کے باپ کو آزاد ہوگا لوٹا مبارک لوٹا گٹک ہاتھ مبارک سے گٹری مبارک گوئی لوٹے مبارک کا پانی دیا ہو کرجوری یادی اس بات یادی بھی مقصدی ملاد مستفیٰ ملاپ بھی بیان کروں گا ہاں چنا تمہارے ذہن صاف کر کہ بند مسئلہ کے لوگ پیچھا ایک اللہ آپ نے یو جی کو بلا بلایا گیا اس دیکھ کر باپ کو حیران ہو گیا اسے آزاد کرنا پڑا کہتے ہیں بیدن اللہ ایک بولا میں کہ ماتا کا تیری ماں کے حکم سے وہ بھی بیدن اللہ لا سارے اسباب پورے کرے اللہ تمہارے تعالی, تعالیٰ پانی نیچے کھینچ لے کیا کریں گے بھائی مانو اب تمہاری توحید گئی اللہ اللہ اکبر سبحان سمجھا آپ گیارہ yes. بندے تھے صرف ایک عبد الکیوم اس کے نام ہے علی پور کا ہے اس کی ٹوکا گھاس کی مشین ہے مشہور آدمی ہے ہے دیو لیکن اس بحث میں وہ کھڑا تھا وہ گوئی دے گا کہ باقی سچی بات ہے برگا چلا دیا اب ان گیارہ جو کراچی سے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا یار اس بندے کو ہم نے ملنا ہے گھر کہاں ہے عبدالقیوم ہمارا گھر جانتا تھا وہ لے کر آ گیا میں نے محمد رضا سے جامد رضا کو بھیجا تم بھی ٹرپ کیا جاؤ دیکھو اس نے کہا گیارہ بارہ بہت ہے میں نے کہا بارہ بجے آئے الرٹ تو نہیں آئے اس نے کہا عبدالقیوم ساتھ ہے پھر میں چلا گیا ایمان سمچ سر میں بیٹھے ہوں چھپ کر میرے پیروں پر ہاتھ رکھ کر ملے گیارہ طرح کی فی الحال جواب نہ رہا ان کے پاس اللہ حباللہ اللہ سمجھ ہے ایسے نا بریلی شکتی نداج ہوتا ہے جس کے پیچھے چلو مدد جئے ما فوق الاسباب بھی جی ماتا تلس الاسباب بھی جئے ما فوق الاسباب نبی ولی اے بلکیس کا تخت ما فوق الاسباب تھا یا ماتا تلس الاسباب ماتا مات تھا تو جنگ تھی اور وہ کہے کیا رہا ہے مدد کون مانگ رہا ہے سلیمان علیہ السلام ارے شرک کبیرہ کا ہے اور نبی تو صغیرہ صرف تو اس نے کہا آنا تھی کا میں لا دوں گا تخت گیا اللہ نے فرما دیا جو بائیمان کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو طاقت نہ تھی وہ بائیمان ہو اب میں کسی کو کہوں مجھے پانی پلاؤ تو مجھے پانی پینے کی طاقت نہیں ہے ارے حضرت سلیمان میں وہ امتی تھا آپ کا تصرف تھا آپ نے اپنی طاقت دکھائی اپنے غلام کی طاقت دکھائی غلام. جو بئیمان کہے سلیمان کی طاقت کہاں ولی اور کہاں نبی جس طرح بئیمان کہتے ہیں حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا وہ آپ نے اپنے غلام کی طاقت دکھائی تو میرے غلام کی طاقت یہ ہے اور حضرت علی میں آپ کا تصرف تھا رسول کا تصرف تھا یہ ملا نکالے مین الدین چسوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو امام حسین کو مظلوم کہتے ہیں وہ پرلے درجے کے بئیمان ہیں فرمایا آپ کی کیوں فرمایا وہ مظلوم وہ ہوتا ہے جس پر زبردست بات سمجھنے کی کوشش مظلوم وہ ہوتا ہے جس پر زبردستی کی جائے اور کمزور نام کمزور تھے نہ زبرد آپ نے شہادت کو پسند فرمایا فرمایا اگر امام حسین پسند نہ فرماتے لاک میں کروڑ یزید ہوتا نہ امام حسین شہید ہوگا فرمایا جو امام حسین کو غریب کہتے ہیں وہ بھی بےمان ہے یہ آپ کا شیر ہے مالک ایک کا نین ہے پاس کچھ رکھتے نہیں دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ یا آپ غنی تھے اگنا ہو اللہ رسول میں نے کہ کیا میرے رسول نے غنی نہیں کیا ہاتھ کا نوکر کھڑا تھا کہتا ہے تمہارے بادشاہ کو تو ایک دروازہ ہمارے بادشاہ کے چار دروازے تھے چارے دروازوں سے سائے کو دیتا تھا ایک سے لیتا دوسرے آتا دیتا چلے چاروں سے تمہارا بادشاہ کا تو ایک دروازہ ہے آگے صاحب تھا اس نے کہا بھائی مان تمہارا ہاتھ دیتا نا ایک دروازے سے اسے ضرورت رہتی ہوتی وہ دوسرے سے آتا ہمارا بادشاہ ایسا ہے ایک دروازے سے دیتا ہے ضرورت ہی نہیں رہتی اللہ اللہ اللہ مدد کی بات سمجھ آ نہیں ہے اللہ اب میں اچھا ایک اور سوال کرتے ہیں یہ ہم پرچیاں پر آئی ہیں سوال پیچھے بھی لوگوں نے کیا ہے آخر یار یہ انگریزوں کی چیزیں استعمال کرتے ہیں ہمارے نام کرتے ہیں انگریزوں کے خلاف آپ پر بھی شاید یہ سوال ہوتا ہوگا بڑا سوال ہے میرے پاس ایک ماسٹر ہے کہتا ہے جس سائیکل موٹر پر چار کرایا اس کو کس نے بنایا بڑے جوش میں بھی جوش میں آ گیا اس نے کہا جس سائیکل موٹر پر چار کرایا اس کو کس نے بنایا میں نے کہا وہ جس نے سائیکل موٹر کو بنایا اس کو کس نے بنایا بات دیوبند ہے دیوبند مجھے کہتا ہے ساری تقریر ہمیں پسند آئے تھے بہت دل سے کی ہم تو تمارے بریل کو تو بولنے بھی دیتے تو نے ہمیں بولنے کا جی رکھا لیکن ایک بات پتا میں نے کہا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں میں نے کہا یار تھی بتا میں پھر بتاؤں گا کہتا ہے کیا میں نے کہا شیطان حاضر ناظر ہے یا میں نے کہا جی کدر ہوا جا رہا تھا بات ابو دیکھو کیسے نہ کہتا ہے ایک شیطان ہر کے ساتھ بیٹھا ہے اس کو جواب نہ آیا دوڑ دیا تو سچ اور اسلام ہے تو پھر سوائے ماننے کے جا نہیں ہیں ابھی جلندری سرکار فرماتے ہیں وہ گور سے سنوے ایسے نہیں جھوٹے کو پیچھے لگو میں تمہیں حق باطل بتاؤں گا حق والے اور باطل والے کی خود پہچان کر لینا ایسے اندھے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں اسے حق باطل بتا دوں پھر وہ پوچھے کون حق پر ہے وہ خود تو دیکھ آپ فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو موت سے نہیں جٹتے ولی وہ ہے جو سہرا میں بھی رہ کر محافظ نہیں رکھتے ولی جنگلوں میں رہتے محافظ رکھتے تھے ولی کی یہی بات کافی ہے لیکن ایک بزرگ نے اس بارے میں تعویل کی ہے اس نے کہا موس میں دریا کے کنارے پر کھڑا تھا دیکھا تو بہت بڑا بچھو دورہ آ رہا ہے میں نے اتنا بڑا بچھو کہیں نہیں دیکھا وہ جواب بھی دوں گا جو انگریزوں کی چیز کہتے ہیں وہ جواب دیتا ہوں میں پھر یہی بات کر لوں کہ ہم گمراہ ہو رہے ہیں گمراہ لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں ادھر کچھ آ گئی کچھو پر بیٹھ گیا وہ دریا پار کرنے لگا یا تھکے تو نہیں بیٹھے ہو جب تھکو تو مجھے میں تم سے بھی زیادہ آٹھویں دن رات دن میں تقریر کر رہا ہوں بوڑا بندہ آپ کے علاقے میں آٹھ دن ہو گئے مجھے آئے ہوئے ہو گیا انتظار کرنے اچھا پھر میں ادھر کچھ آ گیا بچو کچھے پر سوار ہو گیا کچھ دریا پار کرنے لگا میں نے کچھ چھوڑ دیا پار اترا بچو اترا دوڑا ما پیچھے لگا دیکھا تو جنگل میں ایک اللہ کا ولی سویا وہ عبادت کر کے سب اس پر حملہ کرنے والا ہے تو بچھو جو اللہ نے بھیجا تھا وہ زہریلا تھا نا خاص جو تھا لا خوف جو تھے سوئے پڑے یہ تو لا خوف ہے اللہ کلاشن کوپ رکھتے ہیں پور خوف ہوتے پھر میزائل رکھتے سب حملہ کرنے والا ہے ولی اللہ کا سویا ہوا ہے فاللہ فا خیر واہ رحم اللہ حفاظت کیا فرما رہا ہے بچھو نے سب کو ڈھسا سب کو پتھر کر اس کو ڈھسا وہ ایک دوسرے کو ڈھستے ڈھستے مار گئے اللہ کا ولی آرام سے پھر فرمایا موت سے ڈرنا اور محافظ رکھنا یہ مومنین کا طریقہ نہیں ہے یہ کافروں کا طریقہ ہے حضرت علی رلی اللہ تعالیٰ کو صحابہ نے عرض کیا امیر المومنین آپ کی شہادت کی بھی شادت ہے کوئی آپ محافظ رکھے آپ نے فرمایا میرا قاتل آسمان سے آئے گا تو ہم بچا لوگے گے آسمان سے علیہ السلام اے لاکھ تلوار اللہ بیٹھا رہا علیہ السلام کو کوئی روک سکتا ہے نا, نا, نا, نا. اور لاکھ تلوار اللہ تمہیں مارنے لگ جائے ازرا السلام آئے نہیں مار سکتا Musun? موت سلامت اسے کون روک سکتا ہے موافظ موت خود حفاظت کرتی ہے بہ مانو اللہ کا آسرا کرو ادھر ولی ادھر کلاشن کو فرمایا کافر بادشاہ تھا ارے بلی نے بات جو کہی وہ کافی ہے لیکن انہوں نے دادائیں دلیل بھی دی ہمارے نام کے یہ کمزور ایمان ہے کچھ پوری طرح میں دلیل دے چلا آپ نے فرمایا موت سے ڈرنا اور محافظ رکھنا یہ کافروں کا طریقہ ہے کافر بادشاہ تھا اسرائیل اسلام آگے حقانیت مسل کے آل سنت و جماعت کون اسرائیل السلام سال کی مولت دے اپنے نے فرمایا جا مولت ہے اس نے سو کمرہ بنایا نچلے کمرے میں بیٹھ گیا ہر دروازے پر تلوار کھڑا کر دیا ادر اسلام السلام گئے کون نظر علیہ السلام مجھے کل کی مولت نے آپ نے فرمایا میں مولت ہے ان نے ان کو سزا دی یا مار دیا تین تین کھڑے کر دیے ادر علیہ السلام آگے کون نظر علیہ السلام مجھے کل کی مولت نے آپ نے فرمایا میں مولت نہیں ہے روح قبض کر لیا بات سمجھ گئے آپ رکھنا موت سے ڈرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے مومنٹ کا نہیں ہے ولی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سمجھ آئیے نہیں آئی یہ آپ کا فرمان بہت بڑا ہے میرے منشد کا کہ جب تک جال آئے گا پہلے پاکستان کی فواہ ارے لالائن بارک دو صابے تعائیں ہو گور سے سن ایک پھلے والی نال مبارک دوسرا خصا مرک تو وہ امام کرت بھی سرکار لکھتے ہیں صحابی کے ہاتھ آئی وہ قبر میں لے گیا آپ کے پاس حلیہ پاک تھا پیر مبارک کا حلیہ پاک کھینچنے لگے توبہ کی کہ محبوب رب العالمین اللہ نے اپنے محبوب کے پیر کو کتنا نازر بنایا ہو میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاؤں تو مارا بتاؤں اور یہود کہتے ہیں نبیوں کو شعور نہیں تھا ان بائیمانوں نے وہی ثابت کیا ہے کیا رسی باندھتے تھے آپ ہاتھ سے فٹ اصل کہاں ہے کہیں اتنا کہیں اتنا کہیں پتہ نہیں ہو بائیمان سات فٹ تو قد ہوتا ہے نہ بلاہ آپ کا پیر مبارک سات فوٹ کا یہ ایسا فرمان نہیں ہے کہ جب دجال آئے گا پاکیا دجال تو ہم ماننا ہے کہ سات فٹ تو قد مبارک ہوتا ہے آپ کا پیر اتنا بڑا تھا مبارک آپ نہ لمبے تھے نہ چھوٹے تھے درمیانی کل مبارک تھا کہیں دیکھا کہیں اتنا پیر بڑھتا جگتا باندر قوم لے رہی ہے پھر اصلاح تو اسلام لے یا رسول اللہ کے ستی کر بیچ رہے ہیں اور بائی مانو سوائے چمڑے کے اللہ رسول کا نام چمڑے کے سوا لے کر بیت الخلا میں نہیں جا سکتا سونے میں نہیں جا سکتا مرد چاندی میں نہیں جا عورت چاندی میں مرد چمنے میں بس یہ پلاسٹک کو لیا لبیدہ خانم بیشت میں گئی لبیدہ خانم تو خانوں تجربہ بیشت نیت کی وجہ سے نہیں مدن نے اللہ اکبر کیا میں نے کیا یا رب العالمین تیرا نام میں گندی جگہ پر سنوں اس وجہ سے اللہ نے باقی ہم ملا بہمان کیا کر رہے ہیں رشتہ چھاپ رہے ہیں بولو تو صحیح یہ دس سال کھڑا رہے اسلح تو السلام علیکہ یا رسول اللہ آنا تو پیرو لے ہے تو بائیمان تقریر نہ ہی کر سک تو اللہ کا نام تو نیچے نہ گے کافرانی برا کرا رہی تھی منہ چھپا رہی تھی اس نے کہا منہ تو دکھا اس نے کہا تیری مرضی برا کار نہ کر میں اپنا سب پوشتوں سے پردہ نہیں توڑتی لانتی اللہ کا نام احمد کا فتوا ہے نیچے پڑا نہیں اٹھایا کافر ہو گیا تو نیچے گر رہا ہے ایمان تو مسلمان ہے کہ تو کافروں سے بھی بدتا رہا ہے کہ خدا رسول کا نام ارے دس سال کھڑا رہے آنا تو نیچے ہے یار نہیں سمجھے سال علیہ السلام کی ناکہ کی ایک شخص نے بیجتی کی پوری قوم کو اللہ نے پکڑ لیے جو غیرت نہیں کی جہاں اللہ رسول کا اشتعال نالی میں پڑا ہے خدا کی قسم سارا شہر کا غیر محفوظ ہے کہ اللہ تعالی قدم میں آ کر پورے شہر کو نہ یہ ہے ملا اس لیے آپ نے فرمایا ملا نہیں کہیں کار دے یعنی فرمایا کھوتا نہیں کہیں کار دا ملہ ہے ملا ویری منڈ دے ن سیندے بے شک استاد دے دے ابن تے منصور اب جواب سو ایک دن ایک حقیقت انگریزوں کی چیز استعمال کرتے ہو پہلے حقیقی جواب سن لے مجھے ماسٹر کہتا ہے میں نے کہا ایمان ہم پیسوں سے استعمال کریں گے اللہ نے وقت گیا تو ہم مفت کریں گے تم بھی استعمال کرو استعمال ہو نہ تمہیں انگریز استعمال کر رہے ہیں ہم ان کی چیزیں استعمال ان کو بھی کریں گے ارے مسلمان بیٹھے پتا ہوگا سنا تو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کو قتل کرو میری چیز کوئی نہ کھائے ان کا مال لوٹ کر مال غنیمت تقسیم کر دو فوج میں ان کو غلام بناؤ تمہارے غلام بن کر کھائیں اور تین استعمال کریں اور تو ان کی چھین لو تم لونڈیاں بنا کر تم استعمال کرو میں نے کہا بھائی مان ہم تو مفت کریں گے آپ پیسے سے کر رہے ہیں بات سمجھ آئی نہیں یہ آپ زمینہ نسلا جواب سنو دوسرا جواب سنو یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ مادی ایجادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی لوگوں سے کیوں نہیں ظاہر کرائے جب تھک جاؤ مجھے کہنا تاکہ ہمیں کوئی تانا نہیں دیتا روحانیت آلہ ہے ارے روحانیت مردہ زندہ کرتی ہے مادیت کر سکتی ہے بلکہ اس کا تت روحانیت نہیں مادیت جنگ کران لا سکتی ہے پتھر پر سامان نہر بہ رہی بہہ رہی ہے بارہ چشمے یہ روحانیت ہے جب روحانیت آلہ ہے تو اللہ تبار تعالیٰ مادی جادا روحانی لوگ ان سے زہر کرا دیتا ہمیں تانا تو کوئی نہ دیتا یہ ایک سوال کر سکتے وہ میں نے پہلے شیر پڑھا ہے میندین چستری کا اے حسن سارا تیرا ہی کمال ہے جب صاحب کمال خود پوچھ لی تو پھر اس کا کیا کمال ہے اس کی وجہ سے مادی جادا جتنے ہیں گو سے سننا ان میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے نفع بھی ہے نقصان بھی ہے برائی بھی ہے صحیح بھی ہے کیا یہ بجلی میں نفع نقصان نہیں ہے برائی ہے صحیح نہیں ہے موبائل ہے کوئی چیز ہے اس میں نفع نقصان دونوں چیزیں ہیں بری نہیں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اسلام کا قانون ہے جو کوئی ایجادات ظلم کرے نقصان کی برائی کی جتنا وہ ہوگا اس کا حصہ ایجاد کرنے والے کا حصہ ہوگا جو کہ اچھی ایجاد کرے جتنا کریں گے یہ جی صدقہ کا جاری آئی برائی پہ بھی ہوتا ہے اچھائی میں بھی ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ گوار ہی نہ ہوا کہ روحانی تجاد کرے پھر اس پر برائی یا نقصان پر ہوئی ہو تو روحانی تو دھبے میں آتی ہے سمجھ گئی اس لیے اللہ راہ سوال ہمارا کہ ہم نے بھی استعمال کرنا ہے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے غور سے سننا شرا کا قانون بنا دیا کس کا شراب بائی شرا شراب خریدو فروخت ارے بائیشرا کے دو تقاضے ہیں یہ سال بھی ختم کر دیتی ہے ملکیت بھی ختم کر دیتی ہے تم ساٹھ ہزار کا سائیکل موٹر لو کاگل سب کو پہلا کہے گا میرا ہے نائی. نائی. یہ ملکیت کو منتقل کر دیتی ہے ویسے تو ہم پہ کوئی چیز نہ زمین نہ سودے کوئی چیز ہم پھر سب حرام ہوتی کہ ہم پیسے دے خرید کریں مال پہرا لیں پھر ہم پر کیا استباد زمین خرید کرو مکان خرید کرو کوئی چیز خرید کرو تو ملکیت منتقل ہو جاتی ہے اور احسان وہ کہے گا سائیکل موٹر والا جس نے پیسے لیے کہ میرا احسان ہے یہ دو چیزیں ختم کر دے بلکہ یہ کہے گا تمہارا احسان ہے مجھ سے تو ریا ہے اب غور سے سنو میرے رب کی ملکیت اور احسان باشرہ سے بھی ختم نہیں ہوتا کیوں میں سائیکل موٹر کا مالک ہوں وہ میرا مالک ہے میں سائیکل موٹر کا مجازی مالک ہوں ہر چیز کا وہ ہماری ہر چیز کا حقیقی مالک ہے۔ اس کی ملکیت بھی اور شکریہ کس کا داخل ہو گے سیکل موٹر لے کے اللہ کا یا اللہ تو نے کیسے دی کریں گے نا زمین خریدو مکان خریدو کوئی چیز شکر اس کا ادا کرو گے معلوم ہوا اللہ کا احسان ہی ختم نہیں ہوتا بے شرا سے اور اس کی ملکیت ہی ختم نہیں ہوتی باقی سب کی ہو جاتی ہے جو بے شرا کے بعد پہلے کو مالک سمجھتا ہے اس نے اسے خدا سمجھا لہذا کافی نہیں سمجھ آئی آپ سمجھا آگے سمجھ بے شرا سے ملکیت ختم ہو جاتی ہے احسان بھی سوائے اللہ اللہ کی ملکیت اور احسان ختم نہیں ہوتا جس طرح یہ بڑے ویڈیو بند کرتے ہیں نا آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاک پشتو اور پاک رہمو نے اٹھایا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی یا رب میرے باپ آزار کو بخش اب بئیمان کیا کہتے ہیں ارے نورے مستعفی کافر کی پیشانی میں آ سکتا ہے یہ بائیمان کہتے ہیں کہ آدر جو تھا وہ حضرت ابراہیم کا حقیقی باپ تھا آپ کی حدیث پاک ہے مجھے پاک کشتو پاک اس حدیث کے تحت علماء لکھتے ہیں آپ کا دانت کا خاندان بھی مسلمان ہے اور نان کا خاندان آیا سمجھ کو غور سے سمجھے گا تمہارا عقیدہ صاف ہو جائے گا سینکڑے میلے سے آئے بیٹھے ہوں پھر موسم آپ اور ہم ملیں یا نہیں ملے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی اور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے یہ دیکھتے ہیں چاچے پر کسی چاچے کی بات مت کر وہ چاچا تھا بلیوں کو پال رہا ہے صحابی جس کا نام بھی اب وہ رہا ہے آپ نے فرمایا با ہو گئے رائے بلوں کا باپ کیا حقیقی باپ ہو گیا نہیں اب مسئلے کو سمجھ باپ چاچے کو بھی کہہ سکتے ہیں حضرت نہیں بیٹھے ہیں مٹی پر آپ نے فرمایا با تو مٹی کا باپ تو مٹی کے حقیقی باپ ہو گئے والد کا حرف نہیں آ سکتا غور سے سنو والد سول اس سے ہے یہ رجسٹریوں وغیرہ میں والد لکھتے ہیں یا باپ لکھتے ہیں عام بات ہے جو یہ نہ سمجھ سکے پھر اس کو میں سمجھا ہی نہیں سکتا فضر کرتا فوراً محبوب نصیحت فرما فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان ہے اگر یہ بات ہی نہیں سمجھ سکتے اب بان ان سے پوچھو وہ جب وہ دعا مانگی اب آغر کو بخش وہ کافر تھا تھا اللہ نے دعا رد کر دی اس لیے یہ لیتے ہیں کہ وہ کافر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ تھا آپ سن جہاں حقیقی باپ کے لیے آپ نے دعا مانگی ہے یہ دعا ابراہیم ہی نہیں ہے رب جانے کی صلاح تھا وہ منظوریا تھی ربانات کبل دعا ربانات شرگی والے والے دیا وہ بائیمان جہاں حقیقی باپ کے لیے دعا مانگی وہاں والد کا ہر استعمال کیا اور یہ دعا قبول ہے یہ دعا قبول ہے پانی رہے آپ یہ رد نہیں سمجھ آئی تو آگا چاچا تھا اس سے دوسرا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ جو لوگ لکھتے ہیں وہ ہے ماں کے تین حق ہیں خدمت میں کیونکہ میری اندر بیٹھنے والی تھی اس لیے خدمت میں ہے ارے مل اور تو میں باپ کا حق ہے ایمان سے چھوٹی بچی کا نکاح باپ دے سکتا ہے یا بیری دے سکتی ہے تو معلوم کیا ہمارے وہ ہے ایک ملا میرے سے ماں کی شان بیان کریں گے کیوں سور باپ نے تمہارے بچے نے مارے ہیں <تصفح> اللہ نے فرمایا ہم نے مرد کو فضیلت دی ہے کہ وہ مال خرچ کرتا ہے مجھے کہتا ہے میں نے تو اچھا ہو بھائی ماں اولاد کی مالک ماں ہے ماں کا مالک کون ہے کہتا ہے مرک نام مراد اولاد تو پھر مملوک تر مملوک ہو گیا اگر باپ ناراض ماں بھی جہنم میں عورت بھی تو کہا کر یار بالانوین میرے والدین کو لکھا کر والدین کی دعا ماں کی دعا نا میرے والدین حرام کا ہے تو نہ مراد باپ کا نام تکبیر دیا تقبیر بول بال ملت ابراہیم محبوب فرمانے میں ملت ابراہیم ملت ابراہیم والے والدہ کو بخش پہلے والد کا نام ہے پھر والدہ کرنا اور ملت ابراہیم کیا ہے نمرود سے ٹکرانا اور بتوں کو توڑنا آگ میں جانا یہ ہے راہ دے نہا یہ ان کدم ڈی ہوا پچھوں تو نہ دیکھی کانڈ والا ہیلا کریں سرت انتیں خواجہ صاحب اسلام صاحب کی بادی مانتا ہے یہ باتوں کو سرت کہتے ہیں اب میں آپ کو باتر کے لیے دو باتیں بتاؤں گا ویسے ایک مشاہدہ ایک شوائے اب میں پوچھتا ہوں نبی اور رسول میں کیا فرق ہے کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ارے ذات کا میلاد کافر بھی مناتے تھے اللہ نے فرمایا جب رسالت کا اعلان فرمایا تو بے ست فرمایا اکیلے ہو گئے اب ملا بائیمان بھی ذات کا میلاد منا رہا ہے فرمایا میرے مرشد نے ملاد ملا پھنسا دے دی میں کیسے فرمایا مولا ملاد کرے گا سارے دین کو چھٹی کال رسول یار بھی نہ کہو خالو خاضر قرآن کس طرح ہم نے قرآن کو چھوڑا اب اللہ نے فرمایا محمد یہ نہیں دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا میں نے احسان کیا رسول دیا اور رسول دیا اب قرآن سے پوچھتے ہیں یہ قرآن مرچا لگوانے آئے جھنڈیاں لگوانے آئے زبانی تعریفیں کرنے کے لیے اشار کی صورت میں اولیاء سے ثابت ہے ایک صفے میں شیر حضور صلی ال تمام اولیت ایک صفحے میں آپ کی تعریف ایک صفحے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف باقی سارا دین ایسا ہے نا یہ سارا دین دین سے چھٹی دیکھو جو بنا برات پنجا پنجا ہزار بریل بھی دے گا عالم کو چار ہزار بھی نہیں دے گا اس لیے جماعت سے علم نکل گیا مدرسے بنایا علم نہیں ملتا جاؤ بازار میں دیکھو تمہیں بریلوی کے متبے کی کوئی کتاب نہیں ملے گی متبائی بریلو دیوبندیوں کا ہاش بھی دیوبند امام بنائے گا مسجد بنا کر امام کو مالک کرے گا بریلوی امام بنائے گا مسجد میں غلام رکھے گا میں نے ذاتی دیکھا ہے کمیٹیاں بھی اسی لیے مولوی کو مفلوج کرنے کے لیے کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں مسجد بھی کی کیا کمیٹی ہے امام مالک ہے مسجد کا جب بھی مرضیاں کام سے نکال دیا بیوی سے جوتی کھا کر آئے گا مولوی سے پر روپ رکھے گا اس جماعت میں علم کی قطر نہیں رہی پنجہ پنجہ ہزار ناخون کو اور عالم کو کچھ نہیں دیتے علم نکل گیا ہے چار قسم کے لوگ بایک وقت موجود ہوتے ہیں کتنے پہلی قسم ظالم فاسق، ڈاکو لٹےرا چور ٹھگی راشی اونٹا بدماش یہ پہلی قسم ہے جو اپنا نفع کرے دوسرے کو نقصان پہنچے یہ بہت گندی قسم ہے ماحول کے دو قسم ہیں کون کون سے بھائی ہاں ایک قدرتی ایک بنارتی سیرا سمندر پہاڑ یہ جنگلات یہ قدرتی ماحول ہوتا جہاں بندے بستے ہیں وہاں بناوتی ماحول جیسے بندے ماحول ویسا بندے اچھے ماحول اچھا بندے گندے ماحول یہ سمجھ آ رہی ہے نہیں انگریزی نہیں بول رہا اب پتا لگے گا آپ کا کلی یہ جس طرح بزرگ فرماتے ہیں مالی جڑی بوٹیاں نکالتا ہے حکومت اس کو ختم کر دے یہ جتنا بڑھیں گے لوگوں کو نقصان دینے والے لوگ پریشان ہوں گے بے سکون ہوں گے اپنا نفع ذاتی مفاد پرست اپنا نفع اور دوسرے کو نقصان بہت پہلی کے دوسری دوسرے ہے کلیل ایمان والی جو کسی کو نفع نہیں پہنچاتے تو نقصان بھی کسی کو نہیں دیتے سمجھ آ رہے ہو کلیل ایمان والے یہ اچھی ہے اس کو کچھ نہ ٹھیک ہے خدا کی مخلوق کو نفع نہیں پہنچاتے نقصان بھی نہیں, نہیں دیتے تیسری قسم ہے کامل ایمان اہل بسر جو جتنا ہو سکتا ہے خدا کی مخلوق کو نفع پہنچاتے ہیں. چوتھی قسم اہل بصیرت مقرب لوگ وہ اپنا نقصان کرتے ہیں خدا کی مخلوق کو نفع پہنچاتے سمح. سمح. سمح. خود تکلیف اٹھاتے ہیں خدا کی مخلوق کو راحت دیتے ہیں یہ مقرب حضرت امیر صاحب میں ہر تقریب میں یہ بیان کرتا ہوں حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں تلوار لے کر امیر کہاں جا رہے ہیں آپ نے فرمایا مسافر آئے ہوئے ہیں ان کا مال ہے دن کا سفر کرتے ہیں رات کو جاگتے ہیں تو میں جا رہا ہوں ان کو کہوں گا تم سو ہو میں تمہارا پارہ دوں گا خود تکلیف بادشاہ جا رہا ہے سارے سارا جاگ رہا ہے ادھر ادھر پھیر رہا ہے وہ سو رہے ہیں تکلیف جس طرح آپ نے بھی پڑھا ہے کہ مجاہد نے پانی مانگا ماسکی گلاس لے کر گیا دوسرے مجاہد نے کہا پانی اس نے کہا اس کو دے اس کے ساتھ گیا تیسرے کی آواز آئی پانی اس نے کہا اس کو دے وہ گیا وہ شہید ہو گیا تھا بھاگا وہ بھی شہید ہو گیا وہ بھی شہید جان دے دی پانی بھائی تک پہنچایا اپنی جان دے دی پانی نہیں پیا اور موت کد نہیں اس وقت روح پرواز کر رہا ہے سکرات لگ رہی ہے یہ مکرم لوگ یہ کون ہے اعلی قسم کے لوگ کروڑوں میں کوئی ہوتی اب پتہ لگے گا آپ کا کرو نہ کرو یہ سو... آپ دل میں تو مانیں گے چلو زبانی تعید نہ کرو اب میں تم سے ایمان سے پوچھتا ہوں مسجد میں بیٹھے ہو اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہو کہ سکول سے پہلی قسم بن رہی ہے کلیل ایمان والی بھی نہ مانو تو یہ تمہارے ماننے کے پیچھے نہیں ہے یہ ہر بندہ راش قسم میں ہوتا ہے فرادی ٹھگی ظالم، چور ڈاکو سارے اسی قسم میں یہی پہلی قسم بن رہی ہے کلیل مان والی بھی نہیں ہے چاہے تو مانو یا نہ مانو اب دوسرا قرآن مجید ہے جو مانے گا اب نہیں مان لائے گا نہیں مانے گا میرا آپ کا بتا دینا اور یہ این یقین ہے آنکھوں کے سامنے ہر بندہ دیکھ رہا ہے اب میں پوچھتا ہوں رسول اور نبی میں کیا فرق ہے رسول تین سو تیرہ نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے فرق ہے نا قد من اللہ عل مومنی سفی ہم رسول مین ہم انفوز مین انفوز ہم یات الحما یات ہی وجی یا رب العالمین تو بتا تتاج جھنڈیاں لگوانے آیا تیرا محبوب اللہ نے فرمایا قرآن پڑھنے آیا تم پر قرآن پڑھا آیات پڑھی بھائی جو ہم تمہیں پاک کرنے آیا میرا محبوب سوار میں آیا بازار کو جھنڈیاں نہیں لگوانے آیا تو جھنڈیاں لگا کر کے متین کا کام کر لیا بے نمازی کو نمازی بنا دی بے رزیت کو بے روزیت بن روزے دار بنا دیا چور کو چوری سے دور زانی کو لنا سے دور فاسق کو ظالم کو رج سب کو تمہیں میرے محبوب نے پاک کیا یہ پاک کرنے آیا ہے کیا یہ حقیقی ملا میں ان قانونی قبل و رفید دگا لوں بن تم گھوم تھے میرے محبوب نے تمہیں ہدایت دیکھی کیسا بنایا صحابہ کو ہیں؟ ذات <سلام> <آجاناللہ> کا ملاد ہے رسالت ملنا منائے گا رسالت کا میلاد نہیں ہے رسالت تو آ اب سمجھ لو رسول اور نبی میں کیا فرق ہے ارے رسول صاحب شریعت ہوتا ہے صاحب ہوتا ہے اس لیے رسول تین سو تیرہ ہے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے چار رسول بڑی کتابوں سے آ نازل ہوئے قانون میرا رب بناتا ہے ایشا رسول کی مارفت کرتا ہے چار بڑی کتابوں سے آ اپنے بھیجے اور رسول انہیں پرچار کیا نبی پھر اس کے قانون کا پرچار کرتا ہے نیا قانون نبی نہیں نیلا سکتا سہ میں کتاب ہوتا ہے باقی چھوٹی چھوٹی کتابوں سے رسول رسول کا ناسخ ہوتا ہے یہ نہیں رسالت منسوخ ارے احکام منسوخ شریعت منسوخ ہو جاتی ہے ضبور ہے داؤد علیہ السلام سب کے ناسخ بن گئے زبور سارے کتابوں کی ناصر بن گئی طوریت آئی زبور منسوخ طوریت ناصر موسا علیہ السلام ناصر اور دعود علیہ السلام کی رسالت منسوخ رسول تھے رہے منسوخ کا مطلب ہے ان کی شریعت تبدیل ہو گئی قانون تبدیل ہو گیا وہ پہلے میں نے آیت پڑھی ہے مارش اللہ رسول اللہ نے جو تو آبید نیلا قانون رسول بھی نہیں بناتا قانون میرا رب بناتا ہے اشاعت رسول کی مارفت کرتا کتابوں میں قانون صحیفوں میں قانون بھیجتا رہا بڑی کتاب ہے انجیلائی طورت منسوخ حضرت صلام ناصر ہو گئے سرکار کا آیا سب کی رسالت منسوخ آپ سب کے ناصر ہیں بے شر. ارے اللہ کی غیرت نے بہت سی حکمتیں ہی ہیں ایمان ملاد بنانے والا تو دیکھ میں مجھے شوق کے دکھاؤں تجھے عکس تیرا تجھے خوف کے کوئی آئینہ نہ بدست نہ اللہ اقبال میں کوئی شوق ہے جو تیکھ تو تصا تو ہی سے کہوں اللہ کی غیرت نے یہ کبار نہیں کیا کہ میرے محبوب کا کوئی رسول نہ سیکھو میرا محبوب سب کا ناصر اب میں بےمانوں سے پوچھ دوں جو کہتے جی ہمیں کافر کہتے ہوئے سکول والوں نے آپ کا ناصر کس کو بنایا رسول پاک ہے انہوں نے برٹش ماں چوت کو آپ کا ناصر بنایا برٹش کا قانون چل رہا ہے نہیں اور اللہ فرماتا ہے وہ مار سلنا میں رسول نیل لال تو آبید نیل میرے رسول شان اس میں ہے کہ حکم قانون اس کا مان فیصلہ فرماتا ہے کا نقصا یا حضرت امیر عمر صاحب تلاوت کرنے لگ گئے آپ کا چہرہ کارکرنجیدہ ہو گیا تورایت آسمانی کتاب ہے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا عمر تو ان پر رونے والی عورتیں روئے تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا آپ نے دیکھا آج کی یار العالمین میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے رسول کو میں نے ناراض کیا ہم تیرے رب ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر کتاب قرآن ہونے پر اور اس دین اسلام ہونے پر راضی ہیں پھر آپ نے توجہ فرمائی فرمایا میرے قرآن کو چھوڑ کر تو کا قرآن چلاؤ گے تو گمراہ اور مرتد ہو جائے گمراہ ہو چھواں سپارہ محبوب جو حاکم قرآن کے سوا حکم چلاتے ہیں وہی تو کافر کافی چیواں سپارا چیواں مولا ڈر سے نہیں پڑتا فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام آئے اس کو بھی میرا قانون چلانا پڑے گا میرا حکم چلانا پڑے گا تو رسول کا نہیں چل سکتا برٹش جو ماں پر چڑے اس کا چل سکتا ہے سی مانو تم نے برٹش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ناسک بنایا تم نے برٹش کو آپ کا رسول بنایا ہم نے برٹش کو سید المرسلین کا بھی رسول بنا دیا کہ قانون برٹش کا اور خدا بھی اسے بنایا کہ قانون بھی اس نے بنایا اور چلا بھی اس کا رہے پھر کہتے ہو ہم کافر ہیں علامہ کمان نے یہی فرمایا ہے کہ کافروں کے ہیں کافر کافر خدا مار ہم تو کافروں کے کافر ہیں کہ برٹش کافر ہے تو ہم نے اس کو خدا مان رکھا ہے رسول بھی برٹش کو برٹش کو ماں کو چوتتا ہے پوری تباہ کو تو ماں بہن کتے سوار کی پہچان نہیں ہے پھر ماں سے بھی نکاح کرو جب بریٹ کو تم نے رسول مانا ہے تو پورا اس کی اتفاق کرو اللہ اکبر ملا حضور وسلم کا اور رسول بریٹج واہ سد کے جا واہ رسول دن بھی فرق ایک اور بے وقوفی سناؤں جب بےمان ہے تو بے وقوف بیوقوف ہوتا ہے سکول والوں کی بے وقوفی سناؤ نام ہوتا ہے لقب خاص ہوتا ہے کیا ہوتا ہے لقب خاص ہوتا ہے لقب القاب خاص ہوتے ہیں ایک نبی کا لقب دوسرے کو نہیں لگ سکتا ساری دنیا کا نام ایک ہو سکتا ہے ساری دنیا محمد سین رکھے گی تو جب عموم میں اس طرح اپنی ایمان و خصوص میں کے کہ کہ کہاں دیکھو جس کو چوڑا سار ناشی سار یہودی سار لکب بئیمان ہو ایک کیسے ہو گیا سب کا یہ <تصفيق> تو سمندر میں ملاو وہ بھی پاگل ہو جائے نا مراد یہ ہمارے سار پتہ نہیں کیسے پاگل ہے سار سار سار سار, سار, سار, سار, سار. اگر سار مانا جناب کرو گے تو بئیمان کوئی سن رہا ہے کافر ہو جائے گا اللہ نے کافر کو فرمایا کل نام میں بل ہو کتے سور سے بتر کافر کی تعدیم کرنے والا کافر ہے تو بھائی مانو میکال سر کنار کو جناب علی کہو گے نہیں میں نے کہا میں کنیا جناب نہیں یہ کنہار میں تو کافر کو نہیں میں تو سار مانا جناب علی کہتے ہو ادھر میکال سر کہتے ہو مجھے کہتا ہے مجھ مجھ سار کا مانا آپ کیا کریں گے میں نے کہا سار کا مانا کرتا ہوں درا ارے حضرت صاحب خان صاحب میاں صاحب سردر سردار صاحب سوفی صاحب رانا صاحب چودھری صاحب ملک صاحب سارے لکب ہیں سب کو حضرت صاحب کہو گے سب کو مولانا کہو گے رانا صاحب چود چیدر... کبھی کب نہیں کہتے لکب دوسرے کا نہیں لگ سکتا لکب خاص ہوتا ہے لکب سب کا ایک نہیں ہو سکتا یہ تو باندر بے وقوف قوم کمیں بھی نہیں ہے پتا نہیں یہ کون ہے چوڑا سار میرا سی سر یو تو میں اس لیے وہ کہتے ہیں سار مانا میں کہ میں سر کرتا ہوں دلّا میں کالے دلہ تھا کہتا ہے یہاں کے سر اور آپ کے ہماری نانی دادیاں مستورات لکھی جاتی تھی سفید ریشا لے بیٹھے بسوں پر لکھا ہوتا تھا مستورات کسی تھے آپ نے پڑھا ہوگا زمانہ گیا خواتین کسی تھے تقریر کرتے تھے خواتین و حضرات خاتون جنت سے تعلق تھا اب ان سوروں نے کہا ہے کہ مت مارو نامورات انہوں نے نکالا لیڈی وہ لیڈی ڈائنا سے تعلق بن لیا خاتون ترقی جو کر گئی جا رہا ہے بھی لیڈی مجھے کہتے ہیں لیڈی میں گلا جس کا سو یار ہو وہ لیڈی ہے مسلمان کی عورت بھائی مانو خاتون ہوتی ہے لیڈی نہیں ہوتی لیڈی ڈائنا ہے کہاں ہمارا کر دیا وہ قومیں دنیا میں برباد ہوتی ہیں زلیلوں کو تعلی ب غیر کی جو ہیں صدی صدی ہے پریشانی یہ ستی بہت بہت تن ستی ہے گھر گئے کرو دروازے میں رک گئے کرو یہ دو باتوں تمہیں نصیحت ہوں اور ملا بسم اللہ درو شریف کلمہ شریف پڑھ کے گھر گئے اس کے بڑے فائدے ہیں شیطان کے نو بیٹے ہیں ایک گھروں میں رہتا ہے ایک بندہ تھا اس کی بیوی لڑتی تھی وہ اپنے پیر کے پر. جب تک کامال نہ بدلو حالات نہیں بدلتے یہ بےمان لوگ کہتے ہیں پیر ہمارے حالات بدل دے گا ارے پیر خود غلط کام کرے گا جوتے کھائے گا کامل پیر جو ہوتے ہیں وہ اب موری کے آمال بدلنے کی دعا کرتے ہیں حالات خود بخود بدل جاتے ہیں تو وہ کرتا نا گیا پیر کے پاس بیوی لڑتی تھی انہوں نے یہی وظیفہ بتایا کبھی کرے کبھی بھول جائے گیا ایک دن بیوی قدم گئے بڑی محبت سے پیشی وہ گیا پیر کے پاس ایسا حال ہے حضرت آپ نے پھر تو پر کرا کے نو بیٹے ہیں نا گھروں میں پھر میں شیتان نکل گیا پھر آ گیا ایک تو یہ بات ہے دوسرا رات کو سوئے کرو یار بولا زمین میں اپنے آپ کو اپنے گھر مال رس جائیداد رشتے سب تیری امان میں دیتا ہوں سب چوری نہیں ہوگا سائیکل موٹر پر چڑھو حادثات کی سدیے وقت نہیں بتاتا میں میں تھک گیا ہوں سائیکل میں ارد بسم اللہ درو شریف جس سواری پر چڑھو کہو یار غلام میں اپنے آپ کو اپنے پیسے کو تیری امانے دیتا ہوں حادثہ نہیں ہوئے حادثات کی سکتی کی سکتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور مجھے اسلام پر چلنے کی توفیق اسلام پر رکھے اور ایمان پر مارے بعم یار پناہتا فرما معافیتا فرما فضل و کرم میں بتکار کو میں بدکار کے خاندان کو حاضری ان کو حاضری بری جی لوگ مالیم داخل بڑی نہ پناہ کا فرما معافیتا فرما مدد گھبراہٹ برکت جان دے ہر قسمی دے اسلام دے رکھتے ہی مانتے انت گن ان فکیل کبھی انوالا دید انت درجل والے گرام نا شر یار